ولا نئی ون تم یام سپو وی فل منها و وبذل منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساؤلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم جنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاض فوزا عظيما أما واضف إن خير الحديث كتاب الله وخير هذه هذه محمد صلی اللہ علیہ وسلم وق اللہ بسم اللہ الرحمن والذين يكذبون الظهر والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وتدنو بهم جبابهم وتدنو بهم هذا ما كنتم تأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكذبون وكاس رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ثلاثه وجد بهم حلاوه الايمان اي اي عبد الله وحده قال لا اله الا هو وهو يؤدي زكاه ماله طيبتا بها نفسه في كل عام ويذكي نفسه وقال فقال فقال ما تزكيه النفس قال ان يشعر بان الله يراقبه بان الله معه او كما قال صلى الله عليه ہر اس قسم کی حمد و ثناء اس رب العالمین کے لیے ہے جو اکیلا و تنہا اس پوری کائنات کا خالق و ممالک ہے جس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اپنے فضل خاص سے رمضان کا یہ بابرکت مہینہ طا فرمایا ہے اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثناء کے بعد بے شمار درد السلام نازن ہو جاتے مبارکہ مقدسہ پر جو ساری انسانیت کی طرف نبی رحمت بنا کر کے مبوض نمائے گئے جن کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و صلی اللہ محمد و علع محمد کما صلی تعلیٰ ابراہیم ولاٰ عل ابراہیم حمید وبارک علی محمد وا عل محمد کمہ بارک ابراہیم ولا علبراہیم امن کا حمید المجد مادہ سے کرام اور دوستو ماہ رمضان میں دنیا کے اکثر و بیشتر مسلمان اپنے مال کی زکات ادا کرتے ہیں گرچہ ماہ رمضان سے اس کا بہت زیادہ گہرا تعلق نہیں ہے صرف اتنا سا تعلق ہے کہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دینے سے صدقات و خیرات کرنے سے انسان کو اجر اور ثواب زیادہ ملتا ہے ورنہ جب انسان پر زکوٰۃ فرد ہو جائے کوئی بھی مہینہ ہو اس کے اندر انسان کو زکوٰۃ دینا چاہیے رمضان کا مہینہ آتے ہی زکوٰۃ سے متعلق بہت زیادہ سوالات لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں پوچھتے ہیں اس لیے آج کے اس جمعہ میں زکوٰۃ ہی کے متعلق ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے اور ہماری بنیادی گفتگو اس موضوع پر ہوگی کہ زکوٰۃ کیسے نکالی جائے زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اکثر اور بیشتر مسلمان اس حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں کہ زکوۃ نکالنے کا شرعی طریقہ کیا ہے یا زکوات کیسے انسان نکالے لیکن طریقہ بتانے سے پہلے زکوٰۃ کی کچھ اہم مسائل یا زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے یا اس طریقے سے اس کی جو فضیلت ہے اس پر میں اپنی گفتگو کروں گا اللہ رب العاون ہمیں زکوٰۃ جیسے اہم فریضے پیدا کرنے کی توفیق بنایا چکا ہے زکوٰۃ نکالنا یا زکوٰۃ مال کو دینا یہ اللہ رب العالمین نے عظیم حکمت کے تحت مسلمانوں پر فرض کیا اور بڑے وسود کے ساتھ یہ بات کہی کہ جا سکتی ہے کہ اگر سچائی اور امانتداری داری کے ساتھ مسلمان اس اہم فریضے پر عمل کر لیں تو مسلم معاشرے کے اندر جو لوٹ فسوٹ ہے یا جو فقر و فاقہ ہے یا اس طریقے جو محتاجی اور تنگ دستی ہے وہ سب کے سب ختم ہو سکتی ہے اور جو امیروں اور غریبوں کے درمیان جو خلیج ہے اور اس طریقے سے جو دوری ہے وہ دوری بھی ختم کی جا سکتی ہے اور اس طریقے سے معاشرہ بڑے ہی سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے کیوں لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ اکثر و بیشتر مسلمان اپنے مال کی یا تو زکوۃ ادا نہیں کرتے ہیں اور اگر زکوٰۃ دیتے بھی ہیں تو ایسے لوگوں کی تعداد بہت ہی کم ہے جو سچائی کے ساتھ اپنے پورے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں کیونکہ معاملہ ایسا ہے کہ دنیا والوں کو کسی کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خوف انسان کے اندر جس قدر ہوگا اسی طریقے سے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے گی آپ کے پاس کتنی پراپرٹی ہے آپ کے پاس کتنا نقدی ہے کتنا مال ہے اس کا علم آپ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں جب تک انسان کے دل کے اندر اللہ تعالی کا خوف نہیں ہوگا اللہ رب کا ڈر نہیں ہوگا مراقبہ نہیں ہوگا اور اس بات کا خوف نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن ہم سے باز پرس ہوگی اور اللہ اللہن کا ایک اہم فنیضہ ہے اسلام کا ایک اہم رکن ہے اگر ہم اس کو ادا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن ہماری باز پرس ہوگی جب تک یہ شعور اور احساس انسان کے اندر پیدا نہیں ہوگا دنیا کا کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو سچائی کے ساتھ انسان کو زکوۃ نکالنے پر مجبور کر دیا ہے یہی ایک ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ کا خوف اس کا بل اور اس بات کا شور اور احساس کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے اپنے مال کا حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے ایک دن آنے والا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اللہ ہے کے درمیان کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا کوئی ترجمان نہیں ہوگا براہ راست اللہ تعالیٰ سب کا حساب لے گا اور اس طریقے سے سب سے بات خوش کی جائے گی جب تک یہ شعور اور احساس یہ خوف ہمارے دنوں کے اندر نہیں پیدا ہوگا اس وقت تک زکوٰۃ یہ نہیں بلکہ سلام کے جتنے بھی مسائل ہیں ان پر انسان پابندی کے ساتھ سچائی کے ساتھ عمل نہیں کر سکتا میرے بھائیوں پر یہ ہی حکمتیں ہیں جن کے لیے اللہ رب العمین نے مسلمانوں کے اوپر زکاط کو فرض کیا ہے اس سے معاشرے کی اونچلی ختم ہوتی ہے اور ایک مسلمان اپنے دل کے اندر غریبوں کی ہمدردی کو اور غمحاری کو محسوس کرتا ہے اور کہ اللہ رب العمین اس کو جو مال دیا ہے کتنے غریب اور محتاج اور مسکین لوگ ہیں کہ وہ انہیں کھانے کے لیے پیسے میسر نہیں ہیں یا اس طریقے سے پہننے کے لیے کپڑے میسر نہیں ہیں جب تک انسان کے اندر غمہاری کا جذبہ نہیں ہوگا اس وقت تک انسان اس اہم فریضے کے اوپر کما کی ادائیگی نہیں کر سکتا اس لیے میرے بھائی اللہ رب العالمین حکیم ہے خبیر ہے اور اس نے بڑی حکمت کے ساتھ زکاط کو ہمارے مال کے اوپر فرض کیا ہے اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر جس آیت کریمہ کی دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے ان دو آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے معاشرے کے دو اہم لوگوں کو بیان کیا ہے جن دونوں کی درستگی پر معاشرے کی درستگی کا دار و مدار ہے ایک علما اور دوسرے مالدار لوگ ان دو لوگوں کا اللہ حرب العالمین نے اس کے اندر بیان کیا اللہ عام رحبان سے دل باتی بہت سارے علما اور عباد احبار کہتے ہیں علما کو اور روحبان کہتے ہیں عابد کو بات کرنے والے کو بہت سارے والما اور روحبان عابد اور حقیقت میں احبار ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو یہودیوں کے ورنہ اور رومان سے مراد جو ہے وہ لوگ ہیں جو نصارہ ہیں کیونکہ نصارہ کے ہاں عبادت تھی ان کے پاس علم نہیں تھا یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن ان کے پاس عمل نہیں تھا تو اللہ رب العالمین نے انہی دو لوگوں کا ذکر کیا ہے لیکن اس کے اندر سارے لوگ داخل ہیں جن کے اندر یہ چیز پائی جائے تو اللہ ہے، من اکثر ہمارے معاشرے میں لوگوں نے مال باطل طریقے سے کھانے کے لیے کیا کیا چیزیں لوگوں نے ایجاد نہیں کر ہیں غیر اللہ کے نام پر نظر نیاز اس طریقے سے غیر اللہ کے نام پر یا اس طریقے سے یہ بھی چیز چلی ہوئی ہے کہ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اتنا ہمیں دے دیں اتنا مال دے دیں ہم آپ کے لیے سفارش کر دیں گے آپ کے لیے کافی ہے آپ کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ساری چیزیں کیا ہیں لوگوں کو کمال بات طریقے سے کھانا ہے یا اس طریقے سے انسان جھوٹ بول کر کے لوگوں سے پیسے لیٹتا ہے چندے کرتا ہے مال اینٹتا ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے بھیگ مانگتا ہے حالانکہ اس کا مستحق نہیں ہے یہ بھی لوگوں کا مال باد طریقے سے کھانا ہے اگر انسان امانت داری کے ساتھ سچائی کے ساتھ اس مال کو جن مقاصد کے لیے لیتا ہے اگر ان میں خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے اجر و ثواب اور بہت اہم عمل ادا کر رہا ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور لوگوں سے مال لیتا ہے کسی اور مسجد کے نام پر مدرسے کے نام پر یا اس طریقے سے کسی بھی چیز کے نام پر یتیموں کی مدد کے نام پر غریبوں کی مدد کے نام پر لیکن وہ جیب کے اندر رکھ لیتا ہے یا بہت معمولی حصہ خرچ کرتا ہے تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا چاہیے ایک دن اس کو اللہ رب العامن کیا حساب دینا ایک ایک پائی کا حساب دینا مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا اور یہ مال جو لوگوں سے مانگ رہا ہے دین کے نام پر یہ اور بڑا جرم ہے اگر اس کو دین کے اوپر خرچ نہیں کرتا ہے اگر اس جس کے لیے مال مانگتا ہے لوگوں سے چندے لیتا ہے اور لوگوں سے پیسے لیتا ہے لیکن ان مصارف میں خرچ نہیں کرتا ہے بلکہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے اپنی آسائش پر اور اس طریقے سے اپنی جائیداد بناتا ہے تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے قیامت مت کے دن اس کو اللہ عبامین کا حساب دینا یہ سب مال بادل طریقے سے کھانے کے لیے لوگوں نے نئے طریقے ایجاد کر رکھتے دین کے نام پر لوگ دے دیتے ہیں دین کے نام پر لوگ دیتے ہیں دین سے محبت ہے لوگوں کو لیکن اسی دین کی محبت اور جذبے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کے لوگ اپنی کوٹیاں بناتے ہیں اور لوگ اپنا اپنا اپنی زمینیں اور جائیدادیں خریدتے ہیں اور جس نام پر مال لے کر کے جاتے ہیں اس مال کو سرام میں خرچ نہیں کرتے ایسے لوگ مجرم ہیں ایسے لوگ خائن ہیں ایسے لوگ بدنیت ہیں قیامت کے دن سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حساب دینا پڑے گا چند روزہ زندگی کے لیے دین کو بیچنے والی بات یہ یہودیوں کی عادت تھی کہ وہ اللہ کے دین کو چند ٹک کے پیسے کے لیے اور اس طریقے سے مال کے لیے اللہ کے دین کو بیچ دیا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے خوف کھانا چاہیے ڈرنا چاہیے کہ ان کو ایک اللہ اقبام کے حساب دینے کے لیے کھڑا ہونا ہے کہ سب مال بادل طریقے سے کھانا جو آج لوگوں نئی نئی چیزیں نئے نئے طریقے اجاد کریں تو اللہ فرماتا ہے کہ لوگ لوگوں کا مال طریقے سے بادل طریقے سے کھاتے ہیں بادل طریقے سے کھاتے ہیں لوگوں کا مال بچہ پیدا ہوا اور اس طریقے سے کسی پیر کے پاس وہ آدمی جاتا ہے اور اس کے بارے میں کسی ایسی چیز کو ذکر کرتا ہے جو بچے کے اندر کوئی خامی کوئی عیب ہے کوئی بات پائی جاتی ہے وہ پیر وہ آدمی کہتا ہے کہ آپ اتنا مال دے دیں ہم آپ کے بچے کو درست کر دیں گے صحیح کر دیں گے کیا اس طریقے سے تعویذ لکھ کر کے دیتا ہے گنڈے لکھ کر کے دیتا ہے اور اس پر پیسے لیتا ہے اور پیسے لے کر کے تعویذ گنڈے تعویذ گنڈا پہننا حرام ہے شرک کا ذریعہ ہے یہ ساتھ ہی ساتھ یہ لوگوں کا مال بات طریقے سے کھانا بھی ہے یہ ساری صورتیں آج ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں جو کے یہاں پائی جاتی تھیں وہ سارے کے سارے آج رائج ہیں اسی اللہ البرام کے باطل وہ لوگوں کے نالفاتل طریقے سے کھاتے ہیں یہ علماء اگر صحیح راستے پر آ جائیں اور صحیح راستے کو اپنالیں تو ان کی زبان کے اندر تاثیر ہوگی لوگ ان کی باتوں پر عمل کریں گے یہ کتاب و سنت کے ترجمان ہوتے ہیں یہ اللہ البرامین کی طرف سے سمجھ لیجیے اللہ البرامین نے ان کو یہ, یہ, یہ بڑی فضیلت ادا کر رکھی ہے کہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں لہٰذا اگر سچائی کے ساتھ دین کے اوپر خود عمل پیرا ہو جائیں اور اس طریقے سے لوگوں کا مال بال طریقے سے نہ کھائیں تو معاشرے کے اندر جو یہ ساری بدعمنی برائیاں اور اس طریقے سے سارے جرائم ہیں میرے بھائی اور لوگ ان کی باتوں کو سن کر کے چھوڑ دیں گے اور اس طریقے اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہی صرف اور یہی جو اے اے معاشرے کے جن کی ذمہ داری تھی لوگوں کی صلاح کرنے کی, کی حقیقت یہ ہے کہ آج کے اندر بہت ساری برائیاں آ چکی ہیں تو میرے بھائیوں اللہ رب العالمی نے یہاں بیان کیا کہ لوگوں کا مال بادل طریقے سے کھاتے ہیں اور دوسرا جو صرف ہے معاشرے کا وہ مالدار لوگوں کا ہے ان کے بارے میں اللہ فرماتا کی کی ولا اللہ کی جو لوگ اللہ کے مال کے دیے ہوئے مال کو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں انہیں دردناک عذاب کی دھمکی دیتی یہ کون لوگ ہیں معاشرے کے مالدار لوگ جن کو اللہ رب الامین اپنے فضل و کرم سے مال دیا اس مال میں غریبوں کا حق ادا نہیں کرتے زکوٰۃ نہیں دیتے یتیموں کا خیال نہیں رکھتے اپنی عیاشی پر اور اس طریقے سے اور اپنی صرف اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے تو اللہ مادہ علیم ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی دھمکی دے دیتی تھی جی. یوم علیہ فی نار جہنم جس دن قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ان کے مال کو گرم کیا جائے گا فتوکوا بیا جا ہو مجنو وہ مدہور ان کی پیشانی کو ان کی پشت کو اور اس لیے ان کی پیٹھ کو ان کی بغلوں کو قیامت کی دن داغا جائے گا اور کہا جائے گا ہا دنس تم نے یہ وہ چیز ہے جسے تم دنیا کے اندر اپنے لیے جمع کر کے رکھتے تھے فضو ماک تکن جسے تم جمع کر کے رکھتے تھے اس کا مزہ آج تم چھو تو جو مال کی زکاط نہیں دے گا یہ مال اس کے لیے کنفر ہو جائے گا اور اس مال کو اللہ ابام قیامت کے دن آگ پہ گرم کرے گا اور وہ پھر وہی مال جس کے لیے باطل کھاتا ہے اور حرام کھاتا وہی مال اس کے لیے جہنم کے عذاب کا ذریعہ بن جائے گا تو اس کے جسم کو داغا جائے گا اور اس طریقے سے قیامت کے دن اسے اس کے ذریعے سے عذاب کیا جائے گا یہ معاشرے کے جو لوگ ہیں اگر یہ دونوں صحیح راستے پر آ جائیں تو معاشرے کے اندر بھلائی آتی ہے معاشرے کے اندر توازن قائم ہوتا ہے معاشرے کے درام امر ہوتا ہے لوگ سکھ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور اس طریقے دین کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں اور جو معاشرے کے اندر دوریاں ہیں اور اس طریقے سے جو خلیج حائل ہوتی ہے امیر اور غریب کے درمیان وہ ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں اگر انسان کے اوپر عمل پیرا ہو جاتا ہے تو یہ جو زکوۃ ہے یہ زکوۃ اللہ رب العالمین نے مالداروں کو برخرست کیا اور یہ زکات اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے اللہ رب العالمین نے پرانے مجید کے اندر بیاسی آیات میں نماز کے ساتھ ساتھ اللہ ابرام زکات کو بیان کیا ہے بیاسی آیتیں ایسی ہیں نماز کے ساتھ اللہ اکبان نے تھکات کو بیان کیا کیوں اس اسرے کی نماز سے انسان کا دل صاف ہوتا ہے فوج باتوں سے دوری اختیار کرتا ہے اور منکر باتوں سے دوری اختیار کرتا ہے اس کے نفس کو اللہ ابرامن نماز کے ذریعے سے تاکیدہ بناتا ہے اور یہ جو مال ہوتا ہے جب انسان اپنے مال کی تھکاط دیتا ہے تو اللہ اس کو بخل سے لالچ سے عرص سے اور ناجائز طریقے سے مال کو جمع کرنے سے اس کے نفس کو پاک کرتا ہے اسی لیے زکوٰۃ کے اندر دو معنی پایا جاتا ہے ایک معنی تو یہ ہے کہ زکوٰ سے انسان کا مال پاک ہوتا ہے پاکستگی کا معنی ہے اور دوسرا معنی زکوات کا یہ ہے کہ زکوٰۃ کے معنی ہوتے اضافے اور بڑھنے کے تو زکوٰۃ کے اندر دونوں معنی پائے جاتے ہیں زکوات دینے سے انسان کا نفس پاک ہوتا ہے اس کا مال بھی پاک ہوتا ہے اور اس طریقے سے وہ اللہ رب کا خوف اس کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے کیوں اس لیے معلوم ہے کہ اگر ہم زکات نہیں دیں گے تو قیامت کے دن ہم سے اس, کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس لیے زکوات سے پاکیزگی ہوتی ہے اور اس کا حق ادا نہیں کرتا تو وہ مال دیا کہ نجس اور ناپاک ہے لیکن زکات دے دینے سے اس کا حق ہے اللہ العالمین نے گویا کہ اس کے مال کو پاک کر دیا اور دوسرا مانا ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے مال اضافہ مال کے اندر بڑھوتری ہوتی مال کو اللہ ربان بڑھاتا ہے اس لیے زکوات دینے سے انسان کا مال نہیں ہوتا صل... مال ما صدقہ اللہ کے سور صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم کے دیس ہے کہ صدقہ دینے سے زکات دینے سے انسان کے مال کے اندر کمی نہیں ہوتی بلکہ وہ مال انسان کو وہ زکات دینے سے انسان کا مال پڑھتا ہے اللہ ربین اس کے اندر اضافہ کرتا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیس ہے سعید بخاری صحیح وسلم کی کہ ان میں سے کوئی آدمی زکات دیتا ہے پاکیزہ مال کی تو اللہ رب العالمین اس مال کی حفاظت کرتا ہے اور اس مال کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ اہن پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی جانور کے بچے کو پالتا ہے ایسے اللہ ارب عامین اس مال کے حفاظت کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے گویا اہن پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے تو زکوات دینے سے انسان کے مال کے اندر کمی نہیں ہوتی زکوٰۃ نہ دینے سے اللہ کی راہ میں مال نہ خرچ کرنے سے مال کم ہو جاتا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روزانہ دو فرشتے حاضر ہوتے ہیں ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ باہر طرف بیٹھتا ہے اس کے سرحانے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ ابرامین کو مال دے دینے والے کو اور دے خرچ کرنے والے کو اور دے دے اور جو اس کے پائیں تانے بیٹھتا ہے پاؤں کے پاس بیٹھتا ہے جو فرشتہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کہ اللہ ابرامین جو اللہ سکن طرف آ آتی اللہ عتم الفقن خلفا و عطم الفقن طلفہ اللہ البرامین تو خرچ کرنے والے کے مال کو اور بڑھا دے اور مال دے دے اور جو مال روک کر کے رکھتا خرچ نہیں کرتا ہے تو اللہ ابرامین اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے فرشتے دعا کرتے ہیں اور فرشتوں کی دعاؤں کو اللہ ابرامین قبول کرتا ہے اور جو مال اللہ کی نے دیتا ہے زکات دیتا ہے وہ غریب اور یتیم جب انہیں حق ملتا ہے اس آدمی کے لیے دعائیں کرتے ہیں دعاؤں کے ذریعے سے اللہ اب کے مال کے اندر اضافہ کرتا ہے اس کے مال کو بڑھاتا ہے تو زکات دینے سے زکات تو خیرات کرنے سے انسان کے مال کے اندر کمی نہیں ہوتی ہے بلکہ اللہ ابام کے مال کو اضافہ کرتا ہے اگر نہیں دیں گے تب انسان کا مال کم ہو جائے گا انسان کا مال تباہوں برباد ہو جائے گا کنویں سے پانی اگر نکالنا بند کر دیں گے کنواں جاتا ہے لیکن پانی جتنا نکالیں گے اتنا اللہ کے, کے اندر پانی ڈالتا رہتا ہے پانی نکلتا رہتا ہے ماں اگر اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے اس کا پستان سوکھ جاتا ہے لیکن اگر بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اللہ اس کے پستان کے اندر جو ہے دودھ ڈالتا رہتا ہے اور بچے کی غذا ملتی رہتی ہے جتنا زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اتنا زیادہ اللہ ابامن آپ کے مال کے لے جاتا رہے یہ مذاکرات یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے اور اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بنیاد اسلام الحمد شہادت اللہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے سب سے پہلی بنیاد اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی و رسول ہیں نمبر دو دن اور رات میں پانچ وقت کی نماز پڑھنا اور تیسرا زکوۃ دینا اور چوتھا رکن رمضان کے روزے رکھنا اور پانچواں رکن یہ ہے جس کو اللہ ابانی نے مال سے نماز نواز ہے جسمانی اور مانی اس پر اللہ ابانی زندگی میں ایک بار حسف کیا ہے اسلام کا پانچواں رکن اسلام کے پانچ ارکان ہیں اور زکوۃ میرے بھائی اسلام کا تیسرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو ان لوگوں نے زکوۃ دینے سے انکار کر دیا تھا کہ اگر وہ ایک رسی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوۃ میں دیا کرتے تھے اگر وہ ہمیں نہیں دیں گے تو میں ایسے لوگوں سے قتال کروں گا ایسے لوگوں سے میں جنگ کروں گا اور ان سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قتال کیا ان سے جنگ کیا اس سے زکات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اسی لیے اللہ حربران نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ بیان کیا اور بڑے بڑی سراہد کے ساتھ صدیق رضی اللہ فرمایا اگر کوئی اللہ بھی یا اونٹ کا جو اونٹ ہانکنے کے لیے جو لکڑی ہوتی ہے اگر اسے بھی نہیں دیں گے جب کہ اللہ کے کو دیتے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں ان سے قتال کروں گا میں ان سے جنگ کروں گا یہ سکاط اللہ تعالیٰ کا حق ہے میرے بھائی اور یہ زکت نماز کے ساتھ اسی لیے اللہ پر قرآن قبرآان فرمایا کہ زکات نماز جس قدر جس اہمیت والی عبادت ہے اسی طریقے سے زکوۃ بھی ہے اس لیے نماز اور زکوٰۃ کے دماغ تفریق کرے گا اب بکر صدیق رضی اللہ علیہ پرماء کہ ایسے لوگوں سے میں انتظار کروں گا اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ قاعدہ صحابہ کے ساتھ ایسے لوگوں سے جنگ لڑی لشکر بھیجا جو لوگ اللہ کی راہ میں یا اپنے مال کی زکاعت دینے سے جن لوگوں نے انکار کر دیا تھا یہ, یہ کہا تھا کہ اب میں تو مال کے نہیں بھیجیے تو اس طریقے سے زکاط کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کتنا زیادہ اہم ہے اور میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین چیز اگر آدمی کر لے تو ایمان کا ذائقہ اسے مل جائے گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کرے اور اس کے بعد میں کسی کو شریک نہ کرے کیونکہ بنیادی چیز ہے اسلام کی سب سے بنیادی چیز یہی ہے اور یہی اسلام ہے ہی, ہی تو ہے یہ سب چیز ہے کہ خالص صلی اللہ عمین کے بعد کرنا اور اس کے بعد بھی کسی کو شریک نہ کرنا یہی بنیاد ہے اثاس ہے ہر چیز کی ہر عبادت کی اور دوسری چیز نے فرمایا کہ وہ تاثت مال ہی طیبۃ البیحانہ سعفی کلیام اپنی خوش سے اور, اور رضامندی کے ساتھ ہر سال اپنے مال کی سکا دیتا ہے ہر سال سال میں ایک مرتبہ اللہ ہر براہمی آپ کے اوپر زکاط کو فرض کیا ہے تو ہر سال خوش کے ساتھ خوشتبائی کے ساتھ رضامندی کے ساتھ اپنے مال کی سکا دیتا ہے یہ زکات یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے یہ کوئی بوجھ نہیں ہے انسان کے مال کے اوپر کہ سمجھے کہ بھئی میں مجبوری کے اندر زکات دیتا یا بڑی پریشانی میں زکات دیتا اگر ایسی زکاط دیں گے اس زکات کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا جب تک انسان خجدڑی کے ساتھ رضا مندی کے ساتھ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتے ہوئے جب تک انسان زکوات نہیں دے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی زکاط کو قبول نہیں کرے گا ایک انسان نماز پڑھنے آتا ہے اس کا دل نہیں لگتا ہے کے طور پر آتا دکھاوے کے طور پر آتا ایسی نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ایسی زکاتاری کے طور پر دیتا ہے یا اس طریقے سے بڑی مجبوری میں دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہمارے اوپر ایک بوجھ ہے ایک جو ہے یہ ایک طرح کی زبردستی ہے دین اسلام کے اندر نوز اگر اس طریقے سے سمجھتا ہے تو پھر اس کے زکات دینے سے کوئی بات نہیں تو یہ وطن بھی نفس اللہ کے حدیث ہے نفس کی پاکیزگی کے ساتھ وہ زکا دیتا ہے اور تیسری چیز ہمارے بھی نہیں فرمایا وہ زک کا نفس ہے وہ پہ نفس کا تسکیہ کرتا ہے لوگوں نے پوچھا نفس کا تسکیہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا نفس کا تسکیا ہے کہ انسان اس بات کا شعور کرے احساس کرے کہ اللہ رب العالمین اسے دیکھ رہا ہے اللہ اربامن اس کے ساتھ ہے اللہ اربامین اس, اس کے ساتھ ہے یعنی اس کے ایک ایک چیز کی خبر رکھے ہوئے ہے یوں تو اللہ ابامین کی ذات عرش پر ہے لیکن اپنے علم کے لحاظ سے دنیا کی کوئی چیز اس سے خالی نہیں ہے کہ انسان کے اندر شور اگر یہ آ جائے یہ احساس اگر انسان کے اندر آ جائے تو دنیا سے برائیاں ختم ہو جائیں گی اسلام دین اسلام کا اور اسلامی حکام کا پابند ہو جائے گا جب یہ شور اس کے اندر آ جائے اس لیے ہمارے نصال اللہ, اللہ صاحب نے فرمایا تھا کہ تم احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بات اس طریقے سے کرو گویا کہ تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو اگر یہ شور نہ پیدا ہو احساس نہ پیدا ہو تو کم سے کم یہ شور ہونا چاہیے کہ اللہ ہر براہن تمہارا تمہیں دیکھ رہا ہے یہ شور انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مراطبہ کر رہا ہے اللہ نگرانی کر رہا اللہ تعالیٰ کے ایک نام پر بھی ہے اس لیے بندوں کے نام عبد الرقیب رکھے جاتے ہیں اور رقیب کی مائیں نگرانی کرنے والا تو اللہ رب ابرامین ہماری نگرانی کرنے والا ہے ایک ایک چیز کا حساب لینے والا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود ہیں ہمارے دائیں اور بائیں جو ہماری زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو ہمارے ہر عمل کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک دفتر تیار ہو رہا ہے جو دفتر اللہ البرامین ہمارے نگاہوں کے سامنے حضرت رہے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھے گا بندے کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کہے گا تمہارے پاس اس کے بارے میں کوئی ہے تو کہے گا نہیں اللہ ابرامین کچھ نہیں ہے میں نے سارے اطمینان کیا اور بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت تین اس کا اعتراف کرے گا اس لیے میرے بھائیو یہ بہت اہم چیز ہے انسان کے اندر دل کے اندر اس بات کا شعور اور احساس کہ اللہ ابراہین اس کی ہر چیز سے مطلع ہے ہر چیز سے آگاہ ہے باخبر ہے یہ تین چیزیں اگر کسی کے اندر آ گئیں تو گویا کسی نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا اسے ایمان کا مزہ نہیں کیا تو زکات اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے جو زکوۃ نہیں دے گا اللہ ابران کے مال کی تختیاں بنائے گا جیسا کہ قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا اور ہمارے بیان کیا حدیثوں کے اندر چار قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے ایک تو جانوروں کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے جو جانوروں کو پالتا ہے دودھ نکالتا ہے دودھ جو ہے نکالتا ہے خود کھاتا ہے اور جانوروں کی ابدائش کے لیے لگتا ہے ان جانوروں پر جانوروں ہی کی زکوٰۃ دی جاتی ہے جانور میں بھینس ہے گائے ہے اونٹ ہے بیل ہے یا اس طریقے سے جو ہے بکریاں ہیں یہ سارے جو ہیں ان میں اللہ رب العمی نے زکاط فرض کیا ہے اور اس کا ایک نصاب ہے اس نصاب کو پہنچنے کے بعد دوسرا جو دوسری جو چیز ہے جس پر زکوٰۃ فرد ہوتی ہے وہ زمین کی پیداوار ہے زمین سے جو نیک چیز نکلتی ہے پیداوار فصل اس میں بھی انسان زکات دیتا ہے اور اس کا نصاب یہ ہے کہ پانچ وسط اور پانچ وسط ساٹھ سال کا ہوتا ہے اور ساٹھ سال کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کے پاس سوا سات اگر غلہ ہے تو اس آدمی کے اوپر زکات دیری ضروری ہوتی ہے زکات کیسے نکالے گا اس کا اس کی زکوٰۃ نکالنے کا یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو غلہ پیدا ہوا کیسے پیدا ہوا اگر آسمان کی بارش سے ہوا ہے اور نہر سے ہوا ہے اس کا کچھ خرج نہیں ہوا اس کے تو ایسی صورت میں اس کو دسواں یعنی سات کنٹل میں ستر کلو اور پچیس کلو میں دھائی سمجھ تو بہتر کلو اس آدمی کے اوپر زکات ہوتی ہے اس آسمان کی بارش سے پیدا ہے اور اگر انسان خود سینچتا ہے محنت کر کے ٹوب سے نل کے ذریعے سے کرتا ہے تو اس کے اوپر پانچ پرسنٹ زکات ہوتی ہے یعنی ستر سو کلو میں گویا کی اسے پانچ کلو اللہ کی راہ میں زکات نکالنا پڑے گا اس طریقے سے سوا کنٹل میں تقریباً ساڑھے سینتیس کلو آدمی کو دکات آپ ذرا غور کریں کتنی معمولی سی چیز ہے یہ جو انسان کو اللہ رب نے جس کا جو فرض کیا سوا سات کٹل میں ساڑھے سینتیس کلو کیا اس کی حیثیت ہے یا ستہتر کلو اس کی کیا حیثیت ساڑھے سات کٹل کے مقابلے میں ایسی جو مال میں دکات دی جاتی ہے اس کا میرے بہت ہی معمولی ہے لیکن اس کے باوجود بھی آج مسلمان سچائی کے ساتھ اس کے اوپر عمل نہیں کر پا. اس طریقے سے یہ دیکھا جائے گا کہ پیدا جو غلہ کس طریقے سے پیدا ہوا ہے اگر آسمان اگر بارش سے ہوا ہے تو دس فیصد دسواں حصہ اور اگر انسان کی محنت سے ہوا ہے تو اس حصہ پانچواں حصہ نکالا جاتا ہے یہ پانچ فیصد اور اگر دونوں کی مشترکہ کوشش سے ہوا ہے تو ساڑھے ساتواں حصہ اس کا زکوات نکالی جائے گی یہ ہے مال میں غلے کے اندر زکوۃ نکالنے کا طریقہ تیسری چیز جس میں اللہ حقبر عالمی نے ہمارے اوپر زکات کو فرض کیا ہے وہ کیا ہے وہ سونا اور چاندی سونا اور چاندی پر اللہ اکبر نے زکات فرض کیا سونے کا نصاب 85 گرام ہے چاندی کا نصاب ساڑھے باون تولہ ہے جس کے پاس اتنا پیسہ ہو ان دونوں نصابوں کے برابر سونا اور چاندی کے برابر ساڑھے پچاسی گرام سونا کے برابر یا تو سونا اس کے پاس ہو یا اس کے برابر کوئی بھی کرنسی ہو تو اس آدمی کے اوپر ڈھائی فیصد چکاط فرد ہوتی ہے یا ساڑھے باون تولہ چاندی ہے آج سونے اور چاندی کے بھاؤ میں بہت زیادہ فرق ہے زمین اور آسمان کا فرق بہت فرق ہے دونوں لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے 85 گرام سونے کی قیمت ساڑھے تین لاکھ روپئے ہے ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت پچاس ہزار ہے یا اور کم ہے 35-40 ہزار روپئے میں آپ کو ساڑھے باون تولہ چاندی مل جائے گا 85 گرام سونا آپ کو ملے گا تقریبا ساڑھے لاکھ کرنسی کے حساب سے بدلتا رہتا ہے قیمت کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے انسان سمجھتا ہے کہ کون سا اسلام ہے ایک تو چاندی قیمت ہے؟ ہے زیادہ ہو جائے نمبر ایک نمبر دو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونے اور چاندی میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں تھا اور یہی دو چیزیں لوگوں کے پاس ہوا کرتی تھی بہت معمولی سا فرق تھا اس لیے آپ نے سونے اور چاندی کا جو نصاب بنا ہے اس لیے آپ دیکھیں باون تولہ چاندی رکھا گیا اور پچاسی گرام سے سونا رکھا گیا یعنی باون تولہ جو چاندی سمجھ لیجئے کم و بیش سونے کے برابر پچاسی گرام سونے کے برابر کم و بیش اس کی قیمت ہوا اب قیمت کم ہو گئی ہے تو اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے یہ اسلام نے کہ جو نصاب رکھا ہے جس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے یہ قیمت کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے لہذا ہے, نساب, نساب حکمت کے ساتھ اللہ رب نے اس کو رکھا ہے میرے بھائی یہ ہے آپ کے مال میں زکوات پچاسی گرام سونا یا سارے انسان زکاط دیتا ہے چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان جو تجارت کرتا ہے اس تجارت میں بھی جسے انسان فائدہ کماتا ہے تجارت کرتا ہے اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے زکوۃ رکھی ہے اور اس کا بھی نصاب ہو یہ سونے اور چاندی کا نصاب کسی بھی چیز کی انسان سے تجارت کرتا ہے چاہے وہ کسی بھی چیز کی تجارت ہو دکانوں کی تجارت ہو بکالا اس کے پاس ہو کمپیوٹر کی دکانیں ہوں کسی بھی چیز تجارت کرتا ہے ریئل اسٹیٹ اس کے پاس ہے تو اسی صورت میں اس آدمی کے اوپر ڈھائی فیصد کے لحاظ سے زکوٰۃ نکالنی ہوگی زکوٰۃ کیسے نکالیں گے زکوٰۃ نکالنے کا مطلب یہ نہیں ہے جو سال گزرنا جو شرط لگایا جاتا ہے سال گزرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مال میں سال گزرنا ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی زکت دینے کے سال کا مطلب یہ کہ سال میں ایک مرتبہ آپ کو زکات دینا یہ نہیں کہ ہر مال پر سال کا سا عرصہ گزرے ایسا نہیں ہے کیونکہ ہر مال پر اگر سال کا سا عرصہ گزرے گا تو انسان کو ہر مہینے زکات دینا پڑے گا ہر مہینے آپ کے پاس اس مہینے میں مال آیا یہ مال سال بھر رہے گا اسی مہینے میں زکات دیں گے اگلے مہینے میں جو آئے گا سال بھر رہے گا اس میں اگلے مہینے میں آپ زکاط دیں گے یہ بہت ہی زیادہ مشکل ترین امر ہے جس کا حساب رکھنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے اس لیے زکوٰۃ کا مطلب یہ کہ سال میں ایک مرتبہ آپ کو زکات رمضان کے مہینہ آ گیا اب کیسے آپ زکاط نکالیں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنا نقدی ہے کتنا نقدی چاہے دس دن پہلے آپ کو پیسہ ملا ہو تنخواہ ملی ہو بینیفٹ ملا ہو, جو بھی ملا ہو آپ اس کو دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے نقدی کتنا آپ کے پاس موجود ہے آپ کے اکاؤنٹ میں کتنا موجود ہے اس کا بھی آپ حساب کریں آپ کے پاس اگر پلاٹ ہے تجارت کے لیے آپ نے اس کو رکھا ہے اس کا بھی آپ کرنٹ ویلو نکالیں گے کتنی قیمت اس کی ہے ویلو کرنٹ موجودہ قیمت اس کو بھی آپ شمار کریں گے جو بھی پیسہ ہوگا آپ کا قرض کسی کے پاس باقی ہے آپ کا قرض کسی کے پاس باقی ہے ملنے کی امید ہے اس قرض کو بھی اپنے مال کے اندر شمار کریں گی آپ نے زمینے کرایے پر دے رکھی ہے دکانیں کرائے پر دے رکھی ہیں وہ کرایہ جو آپ کو ملتا ہے اور جو بچا ہوگا اس پر یہ نہیں کہ پورے کرائے کے اوپر نہیں بلکہ جو بچے گا جیسا کہ میں نے کہا شروع ہی میں کہ آپ اپنا حساب رہے گا کتنا آپ کے پاس مال ہے کتنا آپ کے پاس مال ہے اس مال میں کچھ آپ کے پاس کڑھائی کی رقم ہوگی کچھ دکان کا پیسہ ہوگا کچھ اور پیسہ تنخواہ کا پیسہ ہوگا وہ سارا جو نقدی آپ کے پاس موجود ہے اکاؤنٹ میں موجود ہے اس کا آپ حساب کریں اور دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے اگر وہ پورا پیسہ میں آپ کو پہنچ رہا ہے تو ڈھائی فیصد کے لحاظ سے آپ نکال دیں گے اگر آپ پر کسی کا قرضہ ہے اس قرض کو آپ ادا کر دیں گے اس قرض کو آپ نکال دیں گے لیکن وہ قرض کا آپ کو اسی مہینے میں یا اس کے آس پاس دینا ہے یہ نہیں کہ آپ کو دو سال کے بعد قرض دینا ہے تو دو سال تک آپ بینک میں پیسہ رکھیں اور کہیں کہ مجھے قرض دینا ہم تکاتے دیں گے نہیں اس کے بھی آپ کو نکالنا آپ نے شادی کے لیے پیسہ رکھا ہے آ گیا رمضان کا مہینہ سال گزر گیا آپ کو دکات دینی آپ نے حج کے لیے رکھا ہے پیسہ مال حج کرنے کے لیے نہیں گئے آپ کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے اگرچہ حج کے لیے رکھا ہے اس کو دقات دینی بھائی اپنی بیٹی کے لیے شادی کے لیے پیسہ رکھا ہے اس پر بھی آپ کو زکات دینا ہے جو بھی آپ کے پاس نقطی ہے جو آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے اس کو آپ کو زکات دینا ہے یہ نہیں کہ ہم شادی کریں گے ہمارا شادی میں خرچ ہو جائے گا نہیں آپ کو زکاعت نکالیے اس کے بعد جو پیسہ بچے گا اور کتنا آپ کو دینا ڈھائی فیصد یعنی ایک لاکھ روپئے میں ڈھائی ہزار روپیہ اگر نشاب کو پہنچے مالی تین لاکھ روپیہ ہے لاکھ کے پاس ہوگا کے کم اور اگر آپ چاندی کا نصاب لیتے ہیں تو علماء نے کہا کہ الحمدللہ للہ اچھی بات ہے اس کے اندر زیادہ غریبوں کی حیثیت آئیگی ہے اگر کوئی چاندی کا نصاب لے تو اس کے لیے اور زیادہ فضیت اور زیادہ ادب شراب ہے لیکن ایک آدمی چاندی کے بجائے اگر سونے کا نصاب لیتا ہے تو بھی گنہگار نہیں ہوگا کیونکہ دونوں نصاب اللہ حدامی نہیں کیا چاہے سونے کے لیے آ سکے چاہے چاندی کی آ یہ زکام نکالنے کا طریقہ ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے دھوپ بھی ہے اس لیے اگلے خطبے میں جو پلاٹ وغیرہ ہے جائیداد وغیرہ ہے اس پر زکاط کیسے نکالی جائے انشاءاللہ اس موضوع پر میں گفتگو کروں گا اللہ ابرامین ہمیں سچائی اور معنی تاریخ کے ساتھ اپنے مال میں اللہ کے حق ادا کرنے کی توفیق رائے فرمائے اللہ تعالی ہمارے مال کو پاکیزہ بنائے اللہ البرمن اس پہ احلال عطا فرمائے اور اللہ ابرآمان سکاط دینے سے جاتو خیرات کرنے کی توفیق رائے فرمائے عام رب العالمین بارک اللہ علیہ حکمر بس